الحمد لله الحمد لله وكفاء، والسلام على عباد الذي استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم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 اللهم ربنا ألهمنا رشدنا و من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا وارنا و أرنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه وفقنا لما تحب و ترضى آمين يا رب العالمين گزشتہ نشست میں سورۃ الصف سے متعلق تمهیدی مدامین مکمل ہو گئے تھے۔ ابھی مصورہ مبارکہ کا سلسلہ وار مطالعہ شروع کر رہے ہیں سب واہ اللہ کرتی ہے اللہ کی ما فی السماوات و فی الارض ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے وہل آزیز الحکیم اور وہ ہے زبردست حکمت والا یہ آیت ہے مبارک کا صرف اس فرق کے ساتھ کہ سورہ تغابن میں مزارے کے ساتھ یہ شعل آیا ہے یو سب اللہ و معافی لڑ بہرحال جہاں تک مضمون کا تعلق ہے اس سے پہلے سورہ تغابن کے ضمن میں اس کے بارے میں تفصیل جو ہے بیان ہو چکی ہے اس وقت صرف اجمالن اشارے کروں گا سباہ جذبہ سلاسی مجرد میں اس مادنے کا مفہوم ہے تیرنا تیزی کے ساتھ کسی شے کا حرکت کرنا چاہے وہ پانی پانی کی سطح پر ہو اور چاہے ہوا میں ہو تیزی کے ساتھ حرکت کرے تاکہ اپنی سطح کو برقرار رکھے یا آپ کو معلوم ہے آج بھی ایویشن کا اصل اصول یہی ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ وہ شے حرکت کرے گی تو وہ جو گریویٹی کی قوت ہے اس کا مقابلہ کر سکے گی اپنی سطح کو برقرار رکھ سکے گی تو تیزی کے ساتھ پانی میں تیرنا اپنی سطح کو برقرار رکھنا کسی طرح ہوا میں فضا میں خلا میں کسی شے کا تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے اپنی اپنے مدار پر قائم رہنا یہ ہے سباہ یش اسی لیے یہ لفظ آتا ہے کلن فی فلکی یسبحون یہ تمام اجرام صبابیہ جو ہے یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے کسی سے پھر جب باب تفیل میں مادہ بنتا ہے سب بہا تسبیحا ہو ہن اس کے لفظی معنی ہوں گے تیرانا کسی شے کو تیرانا سباہ یسم خود تیرنا سبا یوسب کسی اور شے کو تیرانا سبا یسم خود اپنی سطح پر قائم رہنا اور سبایوسب ہو کسی دوسری شے کو یا ہستی کو اس کے اصل سطح پر برقرار رکھنا جب اللہ کے لیے لفظ آتا ہے تو اس کے معنی کیا ہے اللہ کا جو مقام بلند ہے جو اس کی شان رفیع ہے اسے اس پر برقرار رکھا جائے کوئی ایسا تصور اس کی ذات کے ساتھ وابستہ نہ کیا جائے جو اس کے شایان شان نہ ہو کسی پہلو سے اسے گرا نہ دیا جائے بلکہ اس کی شان رفی اس کا جو مقام بلند ہے اس پر اسے برقرار رکھا جائے یہ تصویر کا اصل مفہوم ہے لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو پاکی بیان کرنا اس کا مفوم کیا ہے ہر نقص سے ہر عیب سے ہر ضوف سے ہر احتیاج سے اللہ کو پاک ماننا وہ منزہ ہے اعلی ہے ارفا ہے ہر نقص ہر زوف ہر احتیاج ہر کوتا ہر کمی سے بالا آلہ ارفا منزا یہ تصور ہے کہ جو اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کیا ہے جہاں تک ذات کا تعلق ہے اللہ کی ذات کو کوئی نہیں جان سکتا وہ ہمارے فہم سے تصور سے تخیل سے بالاتر تر ہے لیکن ہم یہ جان سکتے ہیں کہ وہ ہر اعتبار سے ایک ہستی کامل ہے اس کی تمام صفات ب تمام و کمال اپنی اپنی جگہ پر برقرار ہیں کسی پہلو سے کسی اعتبار سے اس کی ذات میں کوئی نقص کوئی عیب کوئی کمی کوئی کوتاہی کوئی احتیاج نہیں یہ تصویر ہے سب ما اللہ السماوات و ما فی لڑوں اب یہ تصویر ایک تو ہے جو زبان سے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تصویر قولی ہے تصویر عملی کیا ہے کوئی شے اپنے وجود سے اس بات کا اظہار کر رہی ہو کہ میرا خالق میرا مالک ہر عیب سے پاک ہے ہر اعتبار سے خستی کامل ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی تصویر ہے وہ تصویر در حقیقت اپنے مصور کے لیے یا اس کے کمال فن کا ثبوت ہے یا اس کے کسی نقصق فن کا جو ہے ثبوت ہوگا وہ بول رہی ہوگی تصویر یا تو اپنے مصور کی وہ تعریف کر رہی ہے زبان حال سے اور اس کے کمال فن کا اظہار کر رہی ہے زبان قال تو اس کے پاس نہیں ہے زبان حال تو ہے یا یہ کہ وہ تصویر خود بول رہی ہے کہ یہ اناڑی مصور کی تصویر ہے اس مصور کے اندر یہ فن جو ہے پورے طریقے سے اسے حاصل نہیں ہے اسے قدرت حاصل نہیں ہے اس کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے کہ میرا خالق میرا مالک میرا بنانے والا میرا باری میرا سانڑ وہ ہر اعتبار سے خستی کامل ہے جس کے نہ علم میں کوئی کمی ہے نہ قدرت میں کوئی کمی ہے یہی وہ بات ہے قرآن مجید میں ایک اور مفہوم سے یوں آتی ہے کہ ہر شے اللہ کی نشانی ہے ادیخل کے سماوات و لفظ وقت لاف ال نہار و فلکلتی تدریف البہر الناس من مما بعد موتها و مانما ممبا فایا بلردہ موتہ ب صفیا مطن و تصریف الریا ہے صحابل مسخر بینا و لرد لاہ یاتل قومی عاقلون. یہ تمام جو بھی مظاہر فطرت ہیں ذرہ ذرہ جو ہے اس کائنات کا اور سورج سے لے کر ذرے تک ہر شے اللہ کی نشانی ہے اس کے کمال قدرت اس کے کمال علم اس کی کمال حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے یہی منہ مو مولتا ثبوت جو ہے گویا کہ ایک ایک بار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر شے اللہ کی تصویر کر رہی ہے. البتہ اس میں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے آیا ہر شے کو اللہ نے کوئی زبان بھی دی ہے جس سے وہ اللہ کی تصویر کرتی ہوں یا یہ کہ یہ صرف تصویر ہے ہے زبان حال ہی سے تصویر ہو رہی ہے یا کوئی زبانیں قال بھی ہے جو ہر شے کو اللہ نے عطا کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت جو ہے وہ ادھر اشارہ کر رہی ہے کہ ہر شے کو اللہ نے کوئی زبان بھی دی ہے اس لیے کہ وہاں وضاحت کی گئی وہ ام شی ان اللہ یوسف دہ ہو بے ہمدہی و ہو کوئی شے نہیں ہے اس کائنات میں جو اللہ کی تصویر و تحمید میں مشغول نہ ہو مگر تم اس کی تصویر کو سمجھ نہیں سکتے اب یہ جو تصویر حالی ہے یہ تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے کہ اس کو تو ہر انسان سمجھ سکتا ہے ہر شے اپنے وجود سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی تصویر کر رہی ہے یہ ہمارے فہم سے محاورہ نہیں ہے یہ تو ہماری سمجھ میں آنے والی بات ہے بلا کے لاتف کہ ہوں تم نہیں سمجھ سکتے ان کی تصویر کو اس میں اشارہ موجود ہے کہ ہر شے کو اللہ نے کوئی زبان دی ہو جیسے کہ ایک اور مقام پر الفاظ بھی آئے ہیں کہ جب قیامت کے دن ہماری اپنی کھالیں اور ہمارے اپنے آزا ہمارے اپنے آزا و جوارے ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور جب لوگ گھبرا کر کہیں گے شاہد تمہارا ہمارے اپنے آزا ہو کر تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو کیوں ہمارے خلاف گواہی دی تم نے تو یہ آزاد جواب دیں گے انتقن اللہ الزی انتقا کل رشے آج ہمیں بھی نط اور گویائی عطا فرما دی ہے اس اللہ نے جس نے ہر شے کو نط اور گویائی عطا کی یہاں پر بھی کل رشے جو ہے کیٹیگوریکل انداز ہے کہ ہر شے کو اللہ نے کوئی نط اور گویائی عطا کی ہوئی ہے تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ان آزا و جوارے کو وہ نطق اور گویائی نہیں تھی وہ نطق و گویائی تو ہمارے ایک مکمل آرگنزم کی حیثیت سے انسان کو ہمیں بحیثیت انسان حاصل تھی لیکن وہاں ہر عزو کو جداگانہ طور پر وہ نطق اور گویائی عطا کر دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر شے کو عطا کی ہوئی اس اعتبار سے یہ کہ ہر شے کی کوئی تصویر ہے قولی بھی ہے اس کی طرف قرآن مجید میں اشارات موجود ہیں یہاں اس سور مبارکہ کے مضمور کے ساتھ اس کا کیا رب تھے وہ میں تمہیدی مضامین میں بیان کر چکا ہوں اگر انسان بھی صرف تسبیح و تحمید ہی میں مشغول رہے تو فقط اللہ اللہ اللہ تو کائنات کی دوسری چیزوں سے پھر اس کی کیا امتیاز شان ہے یہاں تو کچھ اور درکار ہے اس شے کی کوئی کمی نہیں تھی جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا تمہیدی مضامین میں کہ جب انسان کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے یہی کہا تھا نہسبوں میں ہم دیکھ بد سلگ تصبیح و تحمید میں کوئی کمی نہیں ہے پروردگار ہم تصویر و تحمید میں لگے ہوئے لیکن یہ کہ کوئی اور شہ تھی اللہ کو مطلوب اور درکار جس کے لئے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم بھی اگر صرف تسبیح و تحمید ہی میں مشغول رہو تو پھر یہ ذرہ کائنات کا جو ہے تصویر و تحویز کر رہا ہے تو تمہاری کوئی امتیازی حیثیت نہیں ہے تم سے ہمیں کچھ اور مطلوب ہے کچھ اور درکار ہے وہی دو اشار جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ نوری سجا بھی خائی ز خاکی بے شداں خائی اور وہ خاکی سے بے شدا کیا درکار ہے شہادت پر وجود خود ز خون دوستاں خائی یہ گویا کہ تمہید بن رہی ہے اس چوتھی آیت کی ان اللہ يحب فی بنیا نم مرسوس نوری سید خواہ ز خاکی بے شذا خواہی اور اس خاکی سے کیا درکار ہے شہادت پر موجود خود خونے دوستہ خواہ تال فی صبی للہ یہ ہے وہ منزل کہ جو درحقیقت تمہارے شاع نشان ہے کہ تم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اور ہماری توحید کی گواہی کو یہ ہے کہ در حقیقت کے جو مقام تمہارے لیے ہے جو ہم نے طے کیا ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی سب بہل ہے معافی و معافی لڑک یہ نوٹ کر لیجئے گا یہ آداد و شمار بعض اعتبارات سے مفید ہوتے ہیں کہ اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں ذہن کی گرشت میں محفوظ رہتی ہیں یہ جو پانچ صورت مصبحات ہیں ان میں تین مرتبہ فعل ماضی آیا ہے اور تین ہی مرتبہ فعل مزارے آیا ہے لیکن تین جمع تین تو چھ ہو گئے سورتیں پانچ ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ سورت الحشر جو ہے اس کے شروع میں بھی تصویر ہے اور آخر میں بھی تصویر ہے شروع میں سب وح اللہ فی معافی سماواتے و مافل اور سورت ختم ہوتی یو سب ما فی مافی سماواتے و ما فی سماواتے و لرد وحو و الحکیم تو تین مرتبہ فعل ماضی میں آیا ہے یہ لفظ اور تین ہی مرتبہ ان سورتوں میں فعل مظاہرے کی شکل میں آیا ہے ایک مرتبہ فعل ماضی اور ایک مرتبہ فعل مظاہرے میں سب واہ ما فی معافی سماوات ول معافی کی تکرار نہیں آئی یہ سورہ حدید میں ہے اور دو مرتبہ آیا ہے سب اللہ ہے معافی سماواتے وما فی لرد. یہ گویا کہ اور ایمفیس ہے ہر شہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر شہ جو زمین میں ہے وہ اللہ کی تصویر میں لگی ہوئی ہے ایک مرتبہ بغیر تکرار کے دو مرتبہ یہ ماں کی تکرار کے ساتھ سب اللہ ہے معافی سماواتے وما فی الر جیسا کہ یہاں ہے. سورہ حدید کے شروع میں بغیر تکرار کے ہے سب اللہ ہے معافی و لرد. اور سورہ حشر اور سورہ سب کے شروع میں یہ تکرار کے ساتھ اعادے کے ساتھ ہے سب بہ اللہ معاف السماوات و مافل لڑوں اسی طرح ایک مرتبہ فعل مزارے میں وہ تکرار اور ادا نہیں ہے وہ سورہ حشر کے آخر میں یو سب و لہ محافظ سماوات لیکن سورہ جمعہ اور سورہ تغام کے شروع میں وہ تکرار اور اعادے کے ساتھ ہے سب و للہ معافی سماوات و معافر لڑوں بہرحال اس میں در حقیقت جو مقصود ہے وہ مزید ایمفس اور تاکید اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر شے خواب و آسمانوں میں ہے اور خواب و زمین میں بہول عزیز الحکیم یہ دو اسماء اللہ تعالی کے ان صورتوں میں بکثرت وارد ہوئے پھر دوہرا رہا ہوں سورہ حشر میں شروع میں بھی پہلی آیت میں بھی بہول عزیز الحکیم اور پھر سورہ حشر ختم بھی ہو رہی ہے بہول عزیز الحکیم یہ دو اسما جو ہیں سورہ حدیث کے شروع میں سورہ صف کے شروع میں پھر یہ کہ اس سے آگے آئیں گے تو پھر آپ کو سورہ تغابن میں بھی مل جائیں گے آپ کو سورہ جمعہ میں بھی ملیں گے ان کے درمیان جو خاص نسبت ہے اس کو نوٹ کر لیجیے العزیز الحکیم العزیز وہ ہستی جس کا اختیار فیصلہ کن ہے جس کا اختیار بالا ترین ہے جو کسی کے تابع نہیں ہے جس کو اپنے کسی فیصلے کی کسی سے سینکشن لینی نہیں ہوتی جس پر کوئی قدغن نہیں ہے کوئی تحدید نہیں ہے کوئی لمٹس نہیں ہے وہ العزیز صاحب اختیار صاحب اقتدار اس لیے کہ دنیا میں جو ہمارا تصور ہے نوٹ کر لیجیے کہ جہاں کہیں بھی اختیار زیادہ ہوتا ہے یہ کانسٹیوشن جو ہے خود اپنی جگہ ایک بڑا فن ہے کانسٹیٹیوشنس کے اندر اصل شہ جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں اقتدار اور اختیار زیادہ آ رہا ہو وہاں کچھ نہ کچھ چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہونے چاہیے اس لیے کہ اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں اتارٹی ٹینس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی لہذا ایبسولوٹ اتارٹی کہیں نہیں ہونی چاہیے صدر کے یہ اختیارات ہیں تو یہ چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے پرائم منسٹر کے یہ اختیارات ہیں تو اس کے اوپر یہ لمیٹیشن ہونی چاہیے یہ چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے تو در حقیقت کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں ہر جگہ پر دیکھا جاتا ہے کہ جہاں اختیار اور اقتدار اس کا کوئی ارتکاز ہو رہا ہو اسی کے متوازی اور اسی کے متناسب چیکس اینڈ بیلنس کا اہتمام کیا جائے ایک ہستی ہے صرف جس پر کوئی چیک نہیں کوئی بیلنس نہیں کوئی لمیٹیشن نہیں کوئی کسی کا کوئی اس کے اوپر زور نہیں العزیز اپنی جگہ پر مختر مطلق آخری اختیار اور اقتدار رکھنے والی ذات العزیز لیکن اس کو بیلنس کرتا ہے قرآن مجید جہاں العزیز آتا ہے اکثر و بیشتر اس کے ساتھ الحکیم آ جائے گا حکمت والا اللہ تعالیٰ کا یہ اقتدار مطلق اس کی حکمت کاملہ کے ساتھ ہے یہ گویا کہ جو تصور ذہن میں آ سکتا ہے وہ جو میں نے ابھی ارض کیا تھا کہ یہ پولیٹیکل سائنس کا یہ ایکزیم ہے اتارٹی ٹرنس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی اور یہاں ایبسولوٹ اتارٹی ہے ظاہر بات ہے اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس جو ہے باہر سے نہیں ہے خارجی نہیں ہے اللہ تعالی کی ذات کے اوپر کسی اور دوسری ہستی کی طرف سے کوئی کوئی قدغن کوئی لمیٹیشن نہیں ہے البتہ اس کی اپنی حکمت جو ہے اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجیے کہ یہ اختیار حکمت کے ساتھ استعمال اس کی حکمت بھی کاملہ ہے یہ ایٹ استعمال نہیں ہوتا یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بالکل اپنا جو ہے اختیار غلط طریقے پر استعمال کر بیٹھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کا اختیار غلط استعمال نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کی جہاں اقتدار اور اس کا اختیار مطلق ہے وہاں اس کی حکمت بھی کامل اور مبلقہ ہے اس اعتبار سے البتہ ایک وضاحت میں یہاں کر دوں کبھی ابتدا میں میرے دروس میں یہ غلطی ہوتی رہی ہے کہ میں یہاں لفظ تحت استعمال کرتا تھا اللہ کا اقتدار اس کی حکمت کے تحت استعمال ہوتا ہے یہ تعبیر درست نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام شانیں اللہ تعالی کی تمام صفات مطلق ہیں کوئی شان کسی دوسری شان کے تابع نہیں ہے ہر شان ہر صفت اس کی مطلق ہے آزاد ہے ورنہ یہ کہ اگر آپ کسی ایک شان کو کسی ایک اس کی صفت کو دوسری صفت کے تابع کر دیں گے تو وہ گویا کہ شان اپنی جگہ مطلق نہیں رہے گی اللہ کا اختیار مطلق وہ چاہے تو انتہائی نے انسان کو جہنم میں جھونک دے اس کا اختیار ہے جھونکے گا نہیں یہ بات دوسری ہے یہی وہ مسئلہ ہے کہ جو اہل تشیوں کے ہاں اور جو ہمارے ہاں پاس جو بہت زیادہ اقلیت زیادہ لوگ تھے ان کے ہاں موتضلا کے ہاں یہ مسئلہ اس حد تک چلا گیا کہ انہوں نے اللہ پر عدل کو واجب قرار دیا اہل سنت کے نزدیک اللہ پر کوئی شے واجب نہیں کتبہ اللہ نفس رحما اللہ نے خود اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا یہ دوسری بات ہے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پر یہ شے واجب ہے اس لیے کہ اللہ پر کسی شے کا وجوب اس کے اختیارے مطلقی تحریر کر دے گا ہم یہ جانتے اللہ عادل کرے گا لیکن یہ کہ اس پر عدل کرنا واجب نہیں ہے اس کا اختیار مطلق ہے وہ ابو جہل کو بخش دے اس کا اختیار ہے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کسی طریقے سے وہ کسی نیک آدمی کو جہنم میں جھونک دے اس کا اختیار ہے اس کی ملکیت ہے اس کی ملکیت جو ہے اس کے بارے میں اس کا اختیار غیر محدود ہے تو عدل اللہ پر واجب نہیں ہے یہ متزلہ اور اہل تشیوں کا مسلک ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے البتہ اللہ عدل کرے گا یہ بات دوسری ہے چنانچہ یہاں بھی تعبیر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ العزیز ہے لیکن ساتھ ہی الحکیم بھی ہے اللہ تعالی کا اقتدار مطلق اس کی حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے حکمت کے تابے کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد وہ بات دوسری آیت آ گئی جس پر تمہید میں گفتگو ہو چکی ہے یہ گویا کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ رنگ بہت نمایاں ہے یا یوہن لذین آ من لے ماتون مالا تفون اب نوٹ کیجئے یا یوہ لذین آمنو میں نے بہت سے مواقع پر توجہ دلائی ہے یہ جو الفاظ ہیں یہ در حقیقت مسلمانوں کو خطاب کا ذریعہ ہیں سیز خطاب ہے مسلمانوں کے لیے مسلمان جو قانون المسلمان ہے اس کی حیثیتیں متعدد ہو سکتی ہیں حقیقت کے اعتبار سے قانون المسلمان حقیقت منافق قانون المسلمان حقیقت المن اور مومن اور منافق کے درمیان تو بہت سا فاصلہ ہوگا ضوف کے اور کمزوری کے نمالوں کتنے مدارج ہوں گے تو یا یازینہ آمنو سے جب خطاب ہوتا ہے تو مسلمانوں سے بحثیت مسلمان خطاب ہے چنانچہ منافقین سے بھی جو خطاب قرآن مجید میں ہے کہیں بھی یا یازینہ نافقو کے الفاظ نہیں آئے یا یو القافرون کے الفاظ تو آپ کو مل گئے لیکن یہ کہ یازینہ نافقو یہ انداز خطاب پورے قرآن میں نہیں منافقین سے بھی جب گفتگو ہوئی ہے تو یا یو الزینہ آمنو اس لیے کہ بہار ایمان کا وہ دعوے دار تھے قانون مسلمان تھے زبان سے کل میں شہادت ادا کرتے تھے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ادا جا کل منافقوں کالو نشد و ال رسول اللہ و اللہ و ال رسول و اللہ یا ان المنافقین اللہ قاصم نبی جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اب گواہی دیتے ہیں ہم قسمیں کھاتے ہیں قسم کھا کر گواہی دیتے ہیں حلف اٹھانے کو تیار ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ سے بڑھ کر اور کس کو معلوم ہوگا ہے محمد کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کا یہ دعویٰ جو ہے کہ یہ آپ کو رسول مانتے ہیں یہ اپنے دل سے نہیں مانتے یہ صرف زبان سے مان رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ منافقین سے بھی جو خطاب ہے پرانے مجید میں یا ایو الظین امن چنا سورہ منافقون کے دوسرے رقو میں خطاب یہی ہے یا تو یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ یہاں یہ آئی لذین آمنوں کے الفاظ ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہاں وہ خاطب ابو بکر نہیں ہے اوبر نہیں ہے حمزہ نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اس لیے کہ ان کے ہاں قول و فیل کے تضاد کا کوئی امکان نہیں ہے یہ سابق الاولون نہیں ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں وہ اور انصار میں سے کہ جو لوگ ایمان میں سبقت کرنے والے صادق القول الاح کا حم المومومومومومومومومومومن حقا یہ جو آیا ہے سورہ انفال میں شروع میں بھی عقین میں بلکہ یہاں اشارہ ہو رہا ہے وہ کی طرف روح سخن ان کی جانب ہے یا اس کو ایکسٹینڈ کریں گے تو جو کمزور ایمان والے لوگ تھے ظاہر بات ہے کہ خدا پن جنگوش نہ کر نہ ہر غند نستوں نہ ہر مرد مرد وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو مومن تو تھے سچے نفاق نہیں تھا لیکن ایمان کے اندر ابھی وہ رسوخ وہ پختگی وہ گہرائی وہ تمکن اور وہ استحکام ابھی موجود نہیں تھا لہذا ان سے کبھی کوئی خطا بھی ہو جاتی تھی کبھی کوئی ایمان کے منافی کسی حرکت کا بھی صدور ہو جاتا تھا کبھی کسی کمزوری کا اظہار ہو جاتا تھا تو گویا کے زوافا اور منافقین ہے یہاں پر مخاطب اگرچہ الفاظ عام ہے یا یو الذین لذینہ امن لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا تمیدی مضامین میں کہ ہماری تو عظیم اکثریت اس کی مخاطب ہے یہاں تو اب شاہ کوئی نظر آئے گا جو کہہ سکے کہ وہ واقع جو جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ اولائکہم المومنون حقہ کے الفاظ جس کے اوپر صحیح صحیح جو ہے منتبک ہو سکے لہذا اس وقت تو امت مسلمہ جو ہے 99.9% نائن پرسنٹ جو ہے وہ در حقیقت اس خطاب میں شامل ہے کہ یا یو الذین لذیل لما تقولون لما لا تفعلون کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں الفاظ بڑے جامع ہے اب کہنے میں دعویٰ بھی ہے جیسا کہ ابھی سورہ منافقون کی پہلی آیت میں نے آپ کو سنائی خدا جہاں کل منافقون کالو نشد و ان اللہ یا جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں